سورہ ابراہیم نام آیت 35 کے فکرے و از قالا ابراہیم رب المنا <الْآمِنَة> سے ماخوذ ہے اس نام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سوانح عمری بیان ہوئی ہے بلکہ یہ بھی اکثر صورتوں کے ناموں کی طرح علامت کے طور پر ہے یعنی وہ صورت جس میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے زمانہ نزول عام انداز بیان مکہ کے آخری دور کی صورتوں کا سہ ہے سورہ رات سے قریب زمانے ہی کی نازل شدہ معلوم ہوتی ہے خصوصاً آیت تیرہ کے الفاظ انکار کرنے والوں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ یا تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے اس کا صاف اشارہ اس طرف ہے کہ اس وقت مکے میں مسلمانوں پر ظلم و ستم انتہا کو پہنچ چکا تھا اور اہل مکہ پچھلی کافر قوموں کی طرح اپنے ہاں کے اہل ایمان کو خارج البلد کر دینے پر تل گئے تھے اسی بنا پر ان کو وہ دھمکی سنائی گئی جو ان کے سے رویے پر چلنے والی پچھلی قوموں کو دی گئی تھی کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر کے رہیں گے اور اہل ایمان کو وہی تسلی دی گئی جو ان کے پیش رووں کو دی جاتی رہی ہے کہ ہم ان ظالموں کو ختم کرنے کے بعد تم ہی کو اس سرزمین پر آباد کریں گے اسی طرح آخری رکو کے تیور بھی یہی بتاتے ہیں کہ یہ سورت مکہ کے آخری دور سے تعلق رکھتی ہے مرکزی مضمون اور مدہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی رسالت کو ماننے سے انکار کر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی دعوت کو ناکام کرنے کے لیے ہر طرح کی بدتر سے بدتر چالیں چل رہے تھے ان کو فہمائش اور تمبی لیکن فہمائش کی بنسبت اس صورت میں تمبی اور ملامت اور زجر و توبیق کا انداز زیادہ تیز ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تفہیم کا حق اس سے پہلے کی صورتوں میں بخوبی ادا کیا جا چکا تھا اور اس کے باوجود کفار قریش کی ہٹ دھرمی اند مزاحمت شرارت اور ظلم و جبر میں روز بروز اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا کتاب انزلناہو الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور بئذن ربهم الى صراط العزیز الحمید اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے الف لام را اے محمد یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو تاریکی سے نکال کر روشنی میں لاؤ ان کے رب کی توفیق سے اس خدا کے راستے پر جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے حمید کا لفظ اگرچہ محمود ہی کا ہم معنی ہے مگر دونوں لفظوں میں ایک لطیف فرق ہے محمود کسی شخص کو اسی وقت کہیں گے جب کہ اس کی تعریف کی گئی ہو یا کی جاتی ہو مگر حمید آپ سے آپ حمد کا مستحق ہے خواہ کوئی اس کی حمد کرے یا نہ کرے اللہِ اللَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ اور زمین اور آسمانوں کی ساری موجودات کا مالک ہے اور سخت تبہ کن سزا ہے قبول حق سے انکار کرنے والوں کے لیے الذين یستحبون الحیات الدنیا علی الاخره و یصدون عن سبیل اللہ و يبغونھا عوجا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 ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیج چکے ہیں ایام کا لفظ عربی زبان میں اصطلاح یادگار تاریخی واقعات کے لیے بولا جاتا ہے ایام اللہ سے مراد تاریخ انسانی کے وہ اہم ابواب ہیں جن میں اللہ تعالی نے گزشتہ زمانے کی قوموں اور بڑی بڑی شخصیتوں کو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 مگر ان سے فائدہ اٹھانا صرف انہی لوگوں کا کام ہے جو اللہ کی آزمائشوں سے صبر اور پامردی کے ساتھ گزرنے والے اور اللہ کی نعمتوں کو ٹھیک ٹھیک محسوس کر کے ان کا صحیح شکریہ ادا کرنے والے ہوں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 وَفِي ذَلِكُم بَلَاءٌ مِّن ربِّكُم <عظيم> یاد کرو جب موسا نے اپنی قوم سے کہا اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے اس نے تم کو فرون والوں سے چھڑایا جو تم کو سخت تکلیفیں دیتے تھے تمہارے لڑکوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ بچا رکھتے تھے اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِهِ لَشَدِيدَ اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا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 لا مملہ جتھ مس بل بہ نتی فردو اِد د فی اف وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيب کیا تمہیں ان قوموں کے حالات نہیں پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تقریر اوپر ختم ہو گئی اب براہ راست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 لوہ افیل شکری سموتی یدر لو نو بھو اخرکر اجنی مسم قالوا ان تم البشم مسلون تری دون تبد اب ان فتون بسل پانی ان کے رسولوں نے کہا کیا خدا کے بارے میں شک ہے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 لہ سو نو لو مسم ور کلوشاح مو يَشَاءُ امی بدی وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ان کے رسولوں نے ان سے کہا واقعی ہم کچھ نہیں ہیں مگر تم ہی جیسے انسان لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے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 آخر کار منکرین نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا کہ یا تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انبیاء علیہم السلام منصب نبوت پر سرفراز ہونے سے پہلے اپنی گمراہ قوموں کی ملت میں شامل ہوا کرتے تھے بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ نبوت سے پہلے چونکہ وہ ایک طرح کی خاموش زندگی بسر کرتے تھے کسی دین کی تبلیغ اور کسی رائج وقت دین کی تردید نہیں کرتے تھے اس لیے ان کی قوم یہ سمجھتی تھی کہ وہ ہماری ہی ملت میں ہیں اور نبوت کا کام شروع کر دینے کے بعد ان پر یہ الزام لگایا جاتا تھا کہ وہ ملت آبائی سے نکل گئے ہیں حالانکہ وہ نبوت سے پہلے بھی کبھی مشرقین کی ملت میں شامل نہ ہوئے تھے کہ اس سے خروج کا الزام ان پر لگ سکتا ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے تب ان کے رب نے ان پر وہی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِ وَخَافَ وَعِيدَ اور ان کے بعد تمہیں زمین میں آباد کریں گے یہ انام ہے اس کا جو میرے حضور جواب دہی کا خوف رکھتا ہو اور میری وعید سے ڈرتا ہو وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيد انہوں نے فیصلہ چاہا تھا تو یوں ان کا فیصلہ ہوا اور ہر جببار دشمن حق نے مو کی کھائی مِن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِن مَائٍ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 مسل کفر جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے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 ایسا کرنا اس پر کچھ بھی دشوار نہیں ہے وہ بضول جمی آقول ادینک بہ فکل باس الی دینستہ فہل تم مل شہی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 پال امراہد کم وادل حکی ولپان دست تم پل تمنی وکم بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا تم بھی مسنی کفکتو بِمَا مشک تمنی مبل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 کہ شیطان کو اعتقادی حیثیت سے تو کوئی بھی نہ خدائی میں شریک ٹھہراتا ہے اور نہ اس کی پرستش کرتا ہے سب اس پر لانت ہی بھیجتے ہیں البتہ اس کی اطاعت اور غلامی اور اس کے طریقے کی اندھی یا جان بوجھ کر پیروی ضرور کی جا رہی ہے اور اس کو یہاں شرک کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے و ادیلین امنو امل فال ججری تحتی ہل خالی دین سیحبی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 سلامتی کی مبارک باد سے ہوگا شجراتی ہوں پی بچن اسلوحی تفصم کیا تم دیکھتے نہیں ہو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 مسلوں مِن فَوْقِ خوابی مَا لَهَا مِن مل اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایک بد ذات درخت کی سی ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے اس کے لیے کوئی استحکام نہیں ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرة ویضل اللہ الظالمین ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشان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 مِنمّا سرّا من قبل ان يأتي يَوْمٌ مالا بَيْعٌ فِيهِ والا خیلا اے نبی میرے جو بندے ایمان لائے ہیں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 فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارِ اللہ وہی تو ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا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 وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ <وَالنَّهَار> جس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ لگاتار چلے جا رہے ہیں اور رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کیا تمہارے لیے مسخر کیا کو عام طور پر لوگ غلطی سے تمہارے تابع کر دیا کے معنی میں لے لیتے ہیں اور پھر اس مضمون کی آیات سے عجیب عجیب معنی پیدا کرنے لگتے ہیں حتا کہ بعض لوگ تو یہاں تک سمجھ بیٹھے کہ ان آیات کی مدد سے تسخیر سماوات و ارض انسان کا منتہا مقصود ہے حالانکہ انسان کے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دینے کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ تعالی نے ان کو ایسے قوانین کا پابند بنا رکھا ہے جس کی بدولت یہ انسان کے لیے نافے ہو گئی ہیں۔ وااتاکم مین کللی ما سالتمو وان تعدو نعمت اللہ لا تحصوها ان الانسان لظلوم جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا یعنی تمہاری فطرت کی ہر مانگ پوری کی تمہاری زندگی کے لیے جو کچھ مطلوب تھا مہیا کیا تمہارے بقا اور ارتقا کے لیے جن وسائل کی ضرورت تھی سب فراہم کر دیے اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرہ ہے وَإِذْ قَالَ عِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم نے دعا کی تھی کہ پروردگار اس شہر یعنی مکہ کو امن کا شہر بنا اور مجھے اور میری اولاد کو بدھ پرستی سے بچا رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہو مننی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 ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لال یشکو پرور پروردگار میں نے ایک بے آب ویا وادی میں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 الحمد للہ الذی وهبنی علی الكبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیئے حقیقت یہ ہے کہ میرا رب ضرور دعا سنتا ہے اے میرے پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد سے بھی ایسے لوگ اٹھا جو یہ کام کریں پروردگار میری دعا قبول کر رب نغفر لی ولی والدین ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب پروردگار مجھے اور میرے والدین کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دعا مغفرت میں اپنے باپ کو اس وعدے کی بنا پر شریک کر لیا تھا جو انہوں نے وطن سے نکلتے وقت کیا تھا سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ ربی سورہ مریم آیت سینتالیس مگر بعد میں جب انہیں احساس ہوا کہ وہ تو اللہ کا دشمن تھا تو انہوں نے اس سے صاف تبرہ فرمائی التوبہ آیت ایک سو چودہ اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دیجیو جب کہ حساب قائم ہوگا سف اب یہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو تم اس سے غافل نہ سمجھو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 اگرچہ ان کی چالیں ایسی غزب کی تھیں کہ پہاڑ ان سے ٹل جائیں فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُنْتِقَامِ پس اے نبی تم ہرگز یہ گمان نہ کرو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 جبکہ زمین اور آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے اس آیت سے اور قرآن کے دوسرے اشارات سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت میں زمین اور آسمان بالکل نیست و نابود نہیں ہو جائیں گے بلکہ صرف موجودہ نظام طبی کو درہم برہم کر ڈالا جائے گا اس کے بعد نفخ سورہ اول اور نفخ سورہ آخر کے درمیان ایک خاص مدت میں جسے اللہ تعالی ہی جانتا ہے زمین اور آسمانوں کی موجودہ حیت بدل دی جائے گی اور ایک دوسرا نظام دوسرے قوانین فطرت کے ساتھ بنا دیا جائے گا وہی عالم آخرت ہوگا پھر نفخ سور آخر کے ساتھ ہی وہ انسان جو تخلیق آدم سے لے کر قیامت تک پیدا ہوئے تھے از سر نو زندہ کیے جائیں گے اور اللہ تعالی کے حضور پیش ہوں گے اسی کا نام قرآن کی زبان میں حشر ہے جس کے لغوی معنی سمیٹنے اور اکٹھا کرنے کے ہیں اور سب کے سب اللہ واحد قہار کے سامنے بے نقاب حاضر ہو جائیں گے وَتَرَ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَاد اس روز تم مجرموں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوئے ہوں گے سرابیل ہم من قطران سرابیل طيران وترشا وجوههم منا تارکول کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے اور آگ کے شولے ان کے چہروں پر چھائے جا رہے ہوں گے لیجزی اللہ كل نفس ما كسبت ان الله سريع الحساب یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر متنفس کو اس کے کیے کا بدلہ دے اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی حد علم اللہ